ولا تک تلو اولاد وَكُمْ. یہ نمبر کتنے ہے جی سات اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو بوجہ خوف بھوک کے ہم ہی رسک دیتے ہیں ان کو اور خاص تم کو بے شک قتل ان کا ہے گناہ بڑا اہل عرب اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے یا نہیں تو بی بیٹیوں کو قتل کر دیتے بیٹیوں کو قتل کر دیتے فرمایا قتل نہ کرو کہتے جی بچے بہت ہو گئے ہیں خاندان بہت ہو گئے کہاں سے روزی آئے گی روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے ایک تو زہری قتل کر دینا دوسرا قتل کر دینا یہ ہے خاندانی منصوبہ بندی نہیں کرتے یہ بھی قتل کر دینا ہے گولیاں مولیاں کھلاتے ہیں تیسرا قتل کر دینا وہی ہے فراون کو کالج کی جی یوں قتل میں بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا بیٹوں کو کالج کے اندر پڑھا دو قتل ہو جائیں گے ہاں آن انگریز بن جائیں گے پورے پتلونی منڈے قرآن و حدیث پہ اعتراض علماء لمبا کے اوپر تانا زنی نماز کی طرف خیال نہیں ہوگا سمجھے جی ماں باپ کا ادب نہیں ہوگا جیسے مفتی محمود شہر رحمتہ اللہ علیہ کی بات میں نے سنائی تھی نا کہ روس سے ایک آگے پڑھ کے افغانستان کا باپ نے اس کو کہا تیری شادی کریں کہنے گا ایک بہن میری میرے حوالے کر دو یہ سنایا تھا نہیں بہن میری حوالے کر دو بند لیکن وہ پٹھان وغیرہ تھا دوسرے دن دعوت کی لوگوں کو پھر اس نے یہ بکواس کی پسٹول مارا مار دیا اس کا شہر تو یہ قتل ہے یا نہیں ہے جن خبیصوں کو امتیاز ہی نہیں حلال و حرام کا وہ قتل کر دینا ہے دعا کرو اولادیسی ہو فرم بردار ہو اللہ رازق راز ہے, رزق دیتے ہیں اللہ تعالی اپنے بندوں کو لیکن دنیاوی لالچ کے اندر انسان اپنی اولاد کو دو کا ایندھن تو نہ بنائے میں خود نیک ہوں داڑی والا ہوں تصویر پڑھوں جماعت تبلیغی کے اندر ٹائم لگا ہوں اور میری اولاد جو ہے میرے سامنے ٹی وی دیکھے داڑی اڑائے پترون پہنے علماء کو پر زنی کرے یہ میں نے ان کو راہ غلط دی ہے کس نے دیا ہے خود بحث میں جا رہے ہیں اولاد کو دوستی بنا رہے ہیں کہ اولاد کے ساتھ کتنی دشمنی ہے ہے نہ قتل کرو سمجھے جی اپنی اولاد کو بوجا خو بو کے ہم ریسکٹ ہیں ان کو خاص سن ان کا قتل جو ہے گناہ بڑا ہے بلا تک نمبر کتنی آٹھ اور نہ قریب جاؤ زینا کے ان کان کا یہ زنا بے حی ہے اور برا چلن ہے جو نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو کیا فرمایا زنا کے قریب ہی نہ جاؤ یعنی ایسا کام نہ کرو جس سے زنا کا قرب ہو نہ قریب جاؤ زنا کے بے حی ہے برا چلن ہے بلا نفس کرو نفسی نرکتنی ہے جی جی؟ نو. نو اور نہ قتل کرو جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا مگر ساتھ حق کے سمجھے جی حق وہی ہے قاتل کو قتل کرو کہ ساس لو اور وہ شخص کے قتل کیا گیا مظلوم جو مظلوم قتل ہوا اس کا کساس لینا ہے نہیں لینا تو اللہ نے اس کے وارثوں کو حق دیا ہے کہ وہ کساس لیں لیکن کساس لینے میں زیادتی نہ کریں کساس لینے میں زیادتی نہ کریں پورا حق کرے مثال کے طور پہ ہوتے ہیں ایک آدمی نے کسی کو قتل کر لیا ہے کساس لے لیا چپ ہو جاؤ لیکن بعض جگہ ایسے کرتے ہیں کہ ساتھ بھی لے لیتے ہیں پھر چھپ چھپ کے پھر بھی قتل کر دیتے ہیں یا دیت لے لیتے ہیں پھر بھی آدمی کو کیا کرتے ہیں قتل ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا دیکھا گیا ہے یہ من کو تیرا مظلومن جو مظلوم قتل کیا گیا ہم نے کیا اس کے ولی کے لیے غلبہ وارث کے لیے سلطان من غلبہ شریعت کا پلا یوسر پس نہ زیادتی کرے قتل کے اندر ایسے نہ ہو کہ ایک کی بجائے دو قدر کر ان نہ کان منصورا وہ غلی جو ہے وہ امداد کیا ہوا ہے لیکن اس صورت میں کہ زیادتی نہ کرے بلا تک وہ مال یتیم کتنا نمبر ہے جی نہ قریب دو مال یتیم کے مگر ساتھ ایسے طریقے کے وہ اچھا ہو کون سا اچھا طریقہ ہے اس کے مال کو تجارت میں لگا دو کیا اپنے ساتھ خاتمہ کرو نہ پائے گا پیدا ہے اتنے تک کہ پہنچ جائے اپنی جوانی پہ یتیم جوان ہو جائے پھر حوالے کر دو مال واؤ کو بلاحد یہ نمبر کتنی جی گیارہ پورا کرو اس احد کو جو شریعت کے مطابق ہو بے شک آحد کی باز پرس کی جائے گی واؤ فل قیدا کل تم. یہ نمبر کتنی ہے جی اور پورا کرو ماپ کو جب کو تم کسی برتن کے اندر اناج وغیرہ بھر کے دیتے ہو بھی پورا دو وزن بلکست نمبر تیرہ اور وزن کرو سات سی جی کے یہ بہتر ہے اور اچھا ہے بیت انجام کے آخرت میں بھی انجام ہے اس کا اچھا دنیا میں بھی دنیا میں اچھا نہیں لوگ کہیں گے کہ فلاں دکاندار یا ٹھیک ہے ٹھیک توڑتا ہے صحیح سودا دیتا ہے دنیا بھی فائدہ ہے ولا تک کمال کبھی علم نمبر چودہ اور نہ پیچھے پڑ اس چیز کے کہ نہیں باجتے تیرے ساتھ اس کے کوئی تحقیق بعض لوگ ہیں نا ایسے خواہ بے تحقیق کی باتیں کرتے ہیں سنتے ہیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بے تحقیقی باتیں خود بھی کرتے رہتے ہیں کوئی تحقیق نہیں ہوتی ادوا سارا دن کرتے رہتے ہیں فلاں پہ فلاں پہ الزام فلاں پہ الزام غلط الزام لگاتے رہتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں ہاں سناؤ فلاں آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو سناؤ کیسا بندہ ہے بے بکوف تو اپنا مل کا تو دوسروں کے بارے پوچھ رہا ہے کیسا آدمی ہے تو پھر بلا تحقیق جو باتیں ہانکتے رہتے ہو نا یہ ناجائز ہے حرام ہے تمہارے ان کانوں کے متعلق بھی بات پرس ہوگی کہ اس نے اچھی بات سنی یا بری زبان کے متعلق بات پرس ہوگی آنکھوں کے متعلق ہوگی کہ نے کہیں ٹی وی کا غلط ڈرامہ تو نہیں دیکھا دیکھو جی اور نہ پیچھے پڑتو اس بات کے کہ نہیں واسطے سے کوئی ساحتی. نہ ایسی بات کر نہ اس پہ عمل کر بے شک آنکھیں دل یہ سب آزاد ان کے متعلق بعض پورس ہوگی کان آن مسولہ ان کے متعلق کیا ہوگی بعض پھر بلا تمشمہ رہا یہ نمبر کتنی جی پندرہ ہے اچھا جی نہ چل تو زمین کے اندر اکڑتا ہوا بعض لوگ ہیں زمین میں چلتے ہیں اکڑ کے پھر بوٹ پہنے ہوتے نا بوٹ بوٹ کے ٹھا پھا ٹھا پھا فرمایا تو اپنے بوٹوں کے ساتھ تو نہ تو زمین کو شک کر سکے گا تیرے بوٹ مارنے سے زمین شک ہو جائے گی چیری پھاڑی جائے گی اور تو تکڑ کے چڑھ رہا ہے، ایسے ایسے چڑھ رہا ہے تو پہاڑوں کے اوپر پہنچ جائے گا اکڑ کے یہی ہے اور نہ چل زمین کے اندر اکڑتا ہوا بے شک تو ہر گید نہیں پھار سکے گا زمین کو زور سے پو مار کے اور ہر گیز نہیں پہنچ سکے گا پہاڑوں پہ بدن تان کر بدن کو لمبا کر کے تان کر کلو ذالکا کا کان سی ہو یہ کلو ذالکا کان سی ہو سارے کا مانا کرو یہ سب برے کام سب کا معنی یہی ہے یہ سب برے کام نزدیک رب تیرے کے ناپسندیدہ نا ہیں بالکل ناپسندیدہ ہیں یہ کتنے آ گئی جی اصول کامیابی پندرہ یہ مذکور جو اصول کامیابی ہے نا یہ ان احکامات سے ہیں کہ وہی کی طرف تیرے رب تیرے نے حکمت سے حکمت کے حکام ہے ولاج م تکرار توحید برائے اہتمام بھی توحید سے تھی انتہا بھی تقرارِ توحید پہ ہے تکرار توحید براہتمام اور نہ کر تو ساتھ اللہ کے معبود اور کو پل جالا جائے گا جہنم کے اندر ملامت کیا ہوا دھکیلا ہوا آفاس فاقم زر جب فرمایا کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ کرو تو زجر کی گئی ان لوگوں پہ جنہوں نے خدا کے لیے کیا بنا رکھے ہیں بیٹے اور بیٹیاں کیا چن لیا تم کو تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ اور خود بنایا فرشتوں سے بیٹیاں <laughs> کہتے ہیں خدا کے بیٹے فرشتے بے شک تم کہتے ہو بات بڑی والنا توحید پہ قائم رہنا چاہتے ہو شرک سے بچتے ہو تو قرآن کو پڑھو کو جی قرآن میں توحید ہی توحید ہے یہ قرآن تمہیں سیدھی راہ کے چلائے گا اس لیے فرمائیں والنا پی حاد خرا شفقت خدا وندی. ہم نے طرح طرح سے بیان کیے مضامین اس قرآن کے اندر تاکہ سمجھیں لیکن وہ سمجھتے نہیں بلکہ گدے ہیں بے وقوف ہیں بالکل متنفر ہوتے ہیں وما ماں اور نہیں بڑھاتا یہ بیان ان کے اندر مگر نفرت کو قرآن سے نفرت کرتے ہیں اللہ کا نمبا ہو مشرقین کے ساتھ طریقے مناظرہ طریقے مناظرہ اس طرح ہے کہ عام طور پہ ایک علاقہ ہونا ایک علاقے کا بڑا سردار ایک ہوتا ہے اور سردار ہوں گے تو اس کے ماتحات لیکن اگر سب کوشش کریں برابر کے سردار بننے کی تو ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کریں گے یا نہیں وہ لڑیں گے نا ہر آدمی یہی کہے گا بڑا سردار میں ہوں اسی طرح ایک ملک کا بادشاہ ایک ہوتا ہے نیچے وزیر وزرا جتنی بادشاہ ایک ہوتا ہے اور اگر بہت سے بادشاہ بننے کی کوشش رکھے تو لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے تو یہ ایک عقلی دلیل ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے شریک بھی اگر ہوں تو پھر وہ بھی تو کوشش کریں گے خدا سے کیا لڑے جنگ برپا ہو جائے گی ہو جائے گا یہ مشرقین کے ساتھ طریق مناظرہ آپ فرما دیجئے اگر ہوتے ساتھ اللہ کے معبود جیسے یہ کہتے ہیں ازل تعو اس وقت البتہ تلاش کرتے طرف ساہ بارش کے راستہ مقابلے کا یا سبیل سے مراد کیا ہے مقابلے کی راہ خدا سے مقابلہ کرتے حالانکہ پاک ہے اللہ بلند ہے اس کے کہتے ہیں بلندی بڑی تو سب لفظ عظمت خدا بندی بیان کرتے ہیں اس کے لیے آسمان ساتھ زمین جو کچھ اس کے اندر ہے وائی من شائع اور نہیں کوئی شائع مگر تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے ہم کے ساتھ لیکن تم ان کی تصویر سماج نہیں سکتے تسبیح بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں پتھروں سے اللہ کی تصویر سنتا ہوں حضور خود سنتے ہیں جھول و سرائے سر مچھلی کے پیٹ کے اندر دے. مچھلی نیچے لے گئی تو دریا کے نیچے پتھر بھی بکا پڑ رہے تھے تصویریں پڑ رہے تھے سمجھے ہم ہاں نہیں سن سکتے سمجھ نہیں سکتے لیکن وہ پڑھتے ہیں انہو کان نلی مرا وائزا کرا تل قرآ شکوا منکری نسالت پہلے بھی قرآن کی بات آئی تھی یا نہیں کہاں تھی یہ والا کا صرفنا فی حاضر قرآن ابھی پڑھا ہے نا اچھا وہی بات ہے شکوہ منکری رسالت اور جب پڑھتے ہیں آپ قرآن کو تو کر دیتے ہیں تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو نئی ایمان لاتے صاف آخرت کے حجاب مستورہ ایک پردہ حائل مستور بنے ساطر ہے عش مفور بنے عشم فائل ہے کیونکہ پردہ مستور نہیں ہوتا ساتر ہوتا ہے وہ کس چیز کا پردہ ہوتا ہے آدم فاہم کا کیا آدم فہم آدم تدبر کا پردہ ہے اس یاد تشریح ہے اب دیکھو نا جو ساتھی قرآن کے عشق کے اندر آتے ہیں الحمدللہ سمجھتے ہیں قرآن کو اب ایک آدمی کو زبردستی تم پکڑ آؤ کہ قرآن کے ساتھ بیٹھو نہیں بیٹھے گا بھاگ جائے گا یہی پردہ ہے یہ حجاب ہے مانوی طور پہ آج میں تدبور آج میں فہاں یہ خدا کی طرف سے ایک لانت سمجھو ان کے اوپر یہی ہے کر دیتے ہیں ہاں تیرے درمیان اور ان کے درمیان جو نہیں مانتے آخرت وہ حجاب مستورا ایک پردہ قائل اب اس کی تفسیر آگے اس پردے کی بجال نہ اور کر دیتے ہیں ان کی دلوں کے اوپر پردے اس بات سے کہ سمجھیں اس کو یہ پردہ آج میں فاہم کا گیا دلوں پہ پر پردے کر دیتے ہیں اس بات سے کہ سمجھیں قرآن کو اور ان کے کانوں کے اندر ڈاٹ کر دیتے ہیں اے میری طرف دیکھو ایسے ڈاٹ کانوں میں ایسے وائزا زکر تربا کا اس کے ساتھ لکھو حجاب کے ثمرات نتائج یہ جب پردے آتے ہیں نا دل پہ تو اس کے تین نتیجے نکلتے ہیں حجاب کے ثمرات تین نتیجے کون سے نکلتے ہیں ایک تو نفرتن توحید دوسرا نفرتن القرآن تیسرا نفرتن الرسول تینوں چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے ان کو جو ایسا منہوس پردہ ہوا یا نہیں جس کے تینوں نتیجے غلط نکلے یہ حجاب کے ثمرا تھنت ویدا زکرتا رب کا پہلا ثمرہ نفرت ان توحید جب ذکر کرتا ہے تو رب اپنے کا قرآن کے اندر اکیلے رب کا کہ اللہ وحد اللہ شریک ہے تو پھر جاتے ہیں اپنی پیٹھوں کے اوپر نفرت کرنے والے یہ کس سے نفرت کی نفرت التوحید پہلا نتیجہ ہے یہ ایتیں مشکل ہیں ذرا غور کر کے سنو پہلا نتیجہ ہے نفرتن التوحید کا ناہن و یہ دوسرا نتیجہ ہے نفرتن ان انل کا ہم خوب جانتے ہیں ساتھ اس غرض کے کہ سنتے ہیں ساتھ اس کے قرآن کو سننے آتے ہیں لیکن غرض صحیح نہیں ہوتی غرض کیا ہوتی ہے تان اعتراض قرآن کو سننے سے ان کی غرض صحیح نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے تان لگانا قرآن پہ پر اعتراض کرنا یہ نفرت علی قرآن ہے اس یسمون جب جبکہ کان لگاتے ہیں ترا تیرے تو غرض صحیح نہیں ہوتی واحض نجوا یہ تیسرا نتیجہ ہے نفرت علی رسول پھر قرآن سن کے جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ عمل کرتے ہیں بلکہ حضور کے متعلق سازش کرتے ہیں اور جب وہ سازشیں کرتے ہیں اور جب وہ سازیں جب وہ سرگوشی کرنے والے ہوتے ہیں باعض ہم نجوا اور ہم جانتے ہیں جب وہ سرگوشی کرنے والے ہوتے ہیں جب کہتے ہیں ظالم لوگ کہ نہیں اتباع کرتے تو مگر ایک مرد کی جو کہ مجنون ہے مسحور بمن مجر جادو کیا ہوا تو جو دل کے اندر پردے آئے تو ان سے کتنی نتیجے نکلے جی نفرت ان توحید نفرت ان قرآن نفرت ان رسول حضور کو مجرون کا نظر دے کیسے بیان کرتے ہیں تیرے لی القاف کو یا مسحور کہتے ہیں پس گمراہ ہو گئے پس نہیں طاقت رکھتے راستے کی وقالو کالو شکوا منکری نے کیا اب تک ان کا شکوہ تھا منکری رسالت کا من رسالت کے شکوے کے بعد اب شکوہ ہے منکری قیامت کا من قیامت یہ کہتے تھے کہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی ہم ریزا ریزا ہو جائیں گے اس کے اندر روح نہیں آ سکتا ہڈیوں کے اندر روح نہیں آ سکتا ریزا ریزا کیسے اٹھ سکتے ہیں اللہ نے فرمایا تمہاری ہڈیوں میں تو ایک دفعہ روح آئی تھی آئی تھی یا نہیں لیکن لوہے کے اندر ہے وہ لوہے میں روح ہے فرمایا وہ تو ہڈیاں ہیں تم لوہا بن جاؤ پتھر بن جاؤ پھر بھی ہم لوٹائیں گے <laughs> دیکھو کالو شکوا منکری نے کیا مت کہتے ہیں کیا کہ جب ہو جائیں گے ہم محض ہڈیاں اور چورا چورا کیا ہم اٹھائے جائیں گے پیدا ہے جدید اللہ نے فرمایا جواب شکوا ارے میاں تمہاری ہڈیوں میں رو آ چکی ایک دفعہ لیکن اگر ہو جاؤ تم کیا پتھر یا لوہا جن میں روح ہی نہیں آتی یا اور کوئی پیدائش بن جو مخلوق اس سے کہ بڑی ہو تمہارے سینوں کے اندر کوئی لکڑی مکڑی بن جاؤ سمجھے فلا بدا من الباس یا عبارت مقدر ہے پھر سدور کم کے بعد کیا مقدر ہے پراب بینل با پھر بھی اٹھو گے ضرور اچھا یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ہجیوں میں روح نہیں آ سکتی اب وہ سوال کر رہے ہیں فائل کے متعلق کس کے متعلق فائل کیا ہمیں کون اٹھائے گا دوبارہ اس کا جواب تو آسان ہے نا جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا وہی اٹھائے گا اللہ آسان قریب ہے کہیں گے کون لوٹائے گا ہم کو آپ فرما دیجئے جس ذات نے پیدا کیا تھا تم کو پہلی دفعہ اچھا یہ دوسرا جواب آ گیا نا یہ دوسرا سوال کا جواب آ گیا اب تیسرا سوال ہے ان کا اچھا جی چلو اللہ اٹھائے گا تو کب اٹھائے گا ہمیں کب اٹھائے گا زمان بکو کے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کب بات ہوگی فاصا یون غیرو یہ سوال ہے زمان وقوع کے متعلق پسند کری بھی حرکت دیں گے طرف تیرے اپنے شیرو کو اور کہیں گے بتا ہوں کب آئے گی میرے بعد لوگ ہے دیکھے نا سر ہلاتے ہیں سوال کرتے وقت شیر ہلاتے ہیں نا ایسے کہتے ہیں ہاں جی بتائیے کب آئے جی وہ ایسے سیر ہلاتے ہیں یا نہیں <laughs> یہ بھی ایک آدھا ہے تو پھر میں سر ہلائیں گے اور کہیں گے ہو جواب دیجئے امید ہے کہ یہ قریب آ جائے گی یوم میں یاد او کو اس دن آئے گی قیامت جس دن بلائے گا اللہ تعالیٰ تم کو یاد او کوم کے نیچے کا لکھنا ہے اسرافیل اسرافیل سور پھونکے گئے یا نہیں تو اسرافیل کا سور ہے نا اس کی ایسی آواز ہوگی کہ ہر آدمی یہی سمجھے گا کہ میرے قریب کھڑا ہے کیا آہ. کراچی والا یہی سمجھے گا میرے قریب کھڑا ہے لاہور والا ہی سمجھے گا میرے قریب کھڑا ہے تو سب اس کی طرف دوڑیں گے قبروں سے جلدی اٹھ کے اس کی طرف دوڑیں گے صبح نقل مبابے کا پڑھتے ہوئے دیکھو جی جس دن کے بلائے گا تم کو ساتھ اسرافیل کے پس کہا مانو گے اللہ کا۔ ی اس کی تعریفیں کرتے ہوئے تو کیا پڑھتے جائیں گے سبح کلبے ہم, ہم دیکھا اور گمان کرو گے تم کہ نہیں ٹھہرے تم دنیا کے اندر مگر تھوڑی مدا بول عبادی بادی کے تبلیغ بھائی یہ مشرقی کے سوالات صحیح تھے یا بےحدا سوال تھے اچھا تو ان بہودہ سوال سے آدمی ہو سکتا ہے تنگ ہو کے سخت جواب دے بےدا سوالات کا تنگ ہو کے ساخت جواب دیا جا سکتا ہے نا لیکن اللہ تعالی نے فرمایا نہیں تبلیغ کے اندر نرمی کرو اچھے طریقے سے طریقے تبلیغ آپ فرما دیجئے میرے بندوں کو کہ کہیں وہ بات جو بہترین و بیت بار اخلاق کے آحسن کا منع بہترین و بیت بار اخلاق کے چاہے کافروں کو کہنی نہیں کرے کیوں اس لیے کہ شیطان کی عادت ہے کہ کافروں کے دل میں ڈالے گا کہ اس مولوی پہ سخت سوال کرو کیا بد تہذیبان سوال کرو پھر مولوی کے دل میں وسطہ ڈالے گا تو اس کو ڈنڈا مار تو آپس میں جھڑپ ہو جائے گی یا نہیں تو شیطان کی یہ بات نہ مانو دیکھو جی اس لیے کہ شیطان جھڑک کراتا ہے آپس میں واقع شیطان انسان کا دشمن سری ہے رب کو رب تمہارا خوب جانتا ہے ساتھ تمہارے اگر چاہے گا تو رحم کرے گا تمہیں توفیق ہدایت دے گا اگر چاہے گا تو عذاب دے گا اور نہیں بھیجا ہم میں نے تجھ کو ان کے اوپر ذمہ دار آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا آپ کنٹرولر نہیں کہ ان کو زبردستی سختی سے لائیں ربو کا آئلہ مو دلی نمبر چار اور اب تیرا خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہیں زمین میں ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالی اپنی حکمت کے موافق کیا کرتے ہیں معاملہ کرتے ہیں بالکت فضلنا ناباد نبیین اور ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بازتے بھائی ہے تل کر رسل فضل ناباز تو اگر آپ کو فضیلت دی ہے تو اعتراض ہو سکتا ہے یہود نہ مانتے تھے کہ بعض نبیوں کو بات پہ فضیلت ہے جب اس قانون کو مانتے ہو تو حضور کو فضیلت مان بات کے اوپر بات ہے داود زبر جب جانتے ہو کہ دعود کو زبور ملی تو محمد کو اگر قرآن ملا ہے تو اس پہ کا اعتراض ہے اور دی ہم نے داود کو زبور یہ بات سمجھ کو لہدگی نظام تم دونوں ہی دلیل نقلی نمبر دو یہ انبیاء اور ملے سے ہے یہ جو مشرقین ہیں نا جس طرح پرست ہیں مشرقین اسی طرح مشرق جو ہیں نا یہ نبی پرست بھی ہیں کیا پر نبیوں کو اولاد نہیں بنی تھی خدا کی وکالت یہود رب اللہ وکالت مسیحلہ تو فرمایا کہ نبیوں کی جو پوجا کرتے ہو نا تم ان کو خدا کا بیٹا بناتے ہو یا فرشتوں کو بھی معبود بناتے ہو وہ تو خود خدا کے محتاج ہیں کس کے محتاج ہیں خدا کے اس کی عبادت کرتے ہیں قربا کے تو ان کی پوجا کرتے ہو میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کتنی آجی کرتے ہیں اللہ انی ابدو کا باب ال کا باب الامات کا ناسیاتی بے رائے ہے اے اللہ میں تیرا بندہ میرا باپ تیرا بندہ میری ماں تیری لونڈی میرا چوٹی تیرے قبضے میں ہے تیرے خیال میں اللہم انی عبد کا وابلو عبد کا وابلو احمد کا ناسی کتنی ہے آئسی اللہ دین تم آخرا دیجئے پکارو ان کو جن کو تم نے معبود زمان کے سوائے اللہ کے نہیں مال کھولنے تکلیف کے تم سے تم سے تکلیف کو کھول نہیں سکتے مشکل کشا نہیں ولا تحویلا اور نہ تم سے تکلیف کو بدل سکتے ہیں کیا آ, تبدیل بھی اللہ کر سکتا ہے بدل نہیں سکتے وہ بدل سکنے کا کیا مطلب ہے ایک پٹھان کا بیل ہوا بیمار سمجھے ساری رات دعا کرتا رہا خدایا گاؤں میا گاؤں من نہ میرا گاؤ من نہ میرا دا. سمجھے جی نہ گدھا گدا اس کا گدھا اس کا بیمار ہوا تو کہنے گا خدا یا خر من نہ میرا گاؤ دہ بے میرا اے اللہ میرا گدھا نہ مرے کس کا بیل مرے اور جٹ کا کسان کا بیل مرے اب یہ تبدیلی نہیں اس کو تبدیلی ہی کہتے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے پہ تبدیل ساری رات دعا مانگتا رہا خدا یا خرے ماں نہ میرا گاؤ دے کان دیرا اور صبح ہوا تو گدا اس کا مر گیا اس کا گدا مر گیا کہنے کا خدا یا ہزار ہزار سال خدائی کر دی لیکن گو رات ہر نہ شناختی اے اللہ ہزاروں سال تم نے خدائی کی تو کوئی طرح پتہ ہی نہیں اتنی پہچان بھی نہیں کہ گدا کیا ہے گاؤں کیا ہے میں تو کہہ رہا کہ گاؤں بڑے تور گا مار دیا اب خدا کے خلاف مقابلہ شروع جی ہو گیا اس کو کہتے ہیں جی تبدیلی۔ اب سمجھ ہی بات یعنی یا نہ جی تو دور کر سکتے تکریف کو نہ تبدیل کر سکتے ہیں الا کل بل فرمایا بابا بلوچ پٹان ایک چیز ہوتے ہیں بلوچ بلوچ اچھا آگے فرما دیا کہ یہ خود اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو مشکل خوشا کہتے ہو یہ خدا کو مشکل خوشا مانتے ہیں کہ اس کو ہاں اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں فرما یہ تو وہ ہستی ہیں جو پکارتے ہیں ہاں الا کلین یدون جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں یہ مانا کرو جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں کن کو پکارتے تھے انبیاء کو اور جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود طلب کرتے ہیں رب باپنے کے قرب کو کہ ائم اقربو کون سال میں سے زیادہ قریب ہے اور امید رکھتے ہیں اس کے رحمت کی ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے واقعی عذاب رب تیرے کا ڈرنے کے لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے یہ سمجھی بات وائم کریت اللہ نحن یہ جی تریب ہے اور نہیں کوئی بستی کفار کی یہاں ہر بستی نہیں مراد لینی کس کی بستی ریف مراد لینی ہے یعنی وہ کافر جو کفر پہ قائم ہے توبہ نہیں کرتے تو ان کو عذاب ملے گا یا نہیں وہ یا دنیا میں ملے گا دنیا میں نہ ملا تو کب ملے گا آخرت میں اور نہیں کوئی بستی کفار کی مگر ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس کو پہلے دن قیامت کے یا ادھر محلت دی تو عذاب دینے والے ہیں اس کو عذاب قیامت میں ہے یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی کتاب لوح محفوظ لوہے مانا نا اضال شبو یہ پہلے سن رہے ہو کہ مشرقین کیا کہتے تھے کہ ہمیں کہ ملیں جی؟ موجزے. کیا ملے گی فرمائشی مول جائے کیا جیسا موضاء ہم کہیں نا ویسا دکھا اللہ تعالی نے فرمایا فرمائشی موض اگر ہم نے دکھائے نا اور تم نے نہ مانا تو فوراً کیا ہوگا تباہی ہو دیا نہیں چناتے نمونہ بتا دیا کہ قوم سمود کو ناکا دکھائی یا نہیں فرمائشی معجزہ کہ نہ مانا تو تباہ ہوئے یا نہیں تو وہی بات ہے وما مانا نہ اضال شبو اور نہیں روکا ہم کو اس بات سے کہ نور سلا بل آیات ہم فرمائشی موزے یہاں آیات کا معنی فرمائشی موزے یہ کہ بھیجیں ہم فرمائشی موزے مگر یہ کہ جٹھلایا تھا ان موزوں کو پہلے لوگوں نے جب جٹھلایا تو عذاب آیا یا نہیں آیا چنانچہ نمونہ دیکھ لو وہ آتا ہے نا کا نمون تقزیر اور دی ہم نے قوم سمود کو ناکا مب سلا جو کہ ذریعہ تھی بصیرت کا پاسوں نے ظلم کیا ساتھ اس نہ تو عذاب آیا نہیں آیا اور نہیں بھیجتے ہم اس قسم کے معجزاد آیات کا منا لکھو اس قسم کے معذات مگر فقط کس کے لیے ڈرانے کے لیے کہ نہ مانا تو عذاب آ جائے گا آگے ہے بیز کل نالا کا تسلی رسول صلی اللہ و جب یہ نہیں مانتے تھے ضد پہ آ گئے نا تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو تسلی دی فرمایا اے میرے پیارے میں رب ہوں میں جانتا ہوں میرا علم محیط ہے کہ یہ نہیں مانیں گے کیا یہ جو ضدی انادی ہے نا یہ خام خواہ کہتے ہیں فرمائشی موضے دکھاؤ مانیں گے نہیں پرانی چال وہ ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے تسلی رسول اور جب کہا ہم نے واسطے تیرے بے شک رب تیرا نے احاطہ کیا ہے لوگوں کو بیت علم کے تیرے رب کا علم محیط ہے اور تیرا رب یہ بھی جانتا ہے کہ یہ فرمائشی معیضے سے مانے گے یا نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے لہذا تو نہ مطالبہ کر وما جال نو یا آگے بتایا کہ جس طرح قوم سمود نے فرمائشی موجے کو ٹھکرا دیا تو عذاب آ گیا یا نہیں جی وہ تقزیب کی نا انہوں نے اچھا اسی طرح یہ جو کفار مکہ ہے نا ان کی تقزیب کا نمونہ پیش کر رہے ہیں پہلے نمونہ تقزیب تھا کس قوم کا سمود کا اب نمونہ تقزیب ہے موجودہ کفار کا لکھ لو بما جالنا رویا موجودہ کفار کی تقزیب کا نمونہ نمبر ایک موجودہ کفار کی تقزیب کا نمونہ نمبر ایک آپ دیکھو جی پہلا نمونہ یہ کہتا ہے جی فرمائشی موضا ہو آپ نے میراج کیا ہے میراج آپ کا موضاء ہے یا نہیں انہوں نے میراج کو مانا ہے کہ تقزیب کا نمونہ نمبر ایک ہے مراج کتنا بڑا موجدہ ہے اس کو نہیں مانا یہ اور نہیں کیا ہم نے یہ نمونہ تقزی بھی لکھو اور حکمت معراج بھی لکھ لو اور نہیں کیا ہم نے اس دکھلاوے کو کہ دکھلاوے سے مراد معاج ہے اور نہیں کیا ہم نے اس دکھلاوے کو جو دکھلایا تجھ کو مگر واسطے آزمائش لوگوں کے آیا لوگ مانتے ہیں اس کو یا نہیں مانتے یہ بات سمجھ ہے. یہ ہے حکمت میراج اور ان کی تقزیب کا نمونہ نمبر کہ انہوں نے میراج کو چٹلا دیا لیکن یہاں ایک تحقیق سمجھیے یہاں لفظ کون سا ہے جی اور رویا کا لفظ ہے نا تو جو حضرات کہتے ہیں کہ حضور کو مہراج خواب میں ہوا وہ اس سے استرار کرتے ہیں کہ دیکھو حضور کے معاج کو کیا کہا گیا ہے رویا تو معلوم ہوا یہ خواب کا مہراج تھا اس کا حوالہ اوپر لکھو دی رویا یا یہ رویا منامی نہیں تھا آنکھ کا دیکھنا تھا رویا یا اے نن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو یا یہ یا آنکھ کا دیکھنا تھا کہ او ریا ہا جس کو دکھایا گئے رسول اللہ سم لس ریا بہی الہ بیت المقدس لائل اس ریا بہی علا بیت المقدس یہ رویا یا این ہے دیکھو جی دی بخاری جلد اے بخاری جلد نمبر اے صفا پانچ سو پچاس بخاری میں اسی طرح ہے تفسیر کرتبی میں بھی اسی طرح ہے بخاری تفسیر کرتبی دو حوالے ویسے حوالے اور بہت ہیں تو یہ رویہ خواب کا تھا یا رو عین کا تھا آنکھ سے دیکھنا تھا ابن عباس سے یہ روایت ہے ان ابن عباس اچھا جی موجودہ کفار کی تقزیب کا نمونہ پھیلا کہ یہ میرا کو نہیں مانتے آپ دوسرا نمونہ جی غور فرمائیے اللہ تعالی نے ایک مقام پہ فرمایا ہے یہ درخت ہے نا زکوم کا کون سا درخت جی یہ دو کا کیا ہوگا کھانا ہوگا ان شاجرت ہے زکوم تامل اص آگے بیان کرتے کرتے قرآن پاک میں ہے تالوحہ کا نوس شیاتی انہا شاہ جراتر جول جہین یہ ایسا درخت ہے کہ جہنم کے کار سے درمیان سے ابھرتا ہے تو کافروں نے اعتراض کر جو جو کوئی یہ کہتے ہے درخت لیکن کس کے اندر ہے جہنم کے اندر ہے یہ درخت بھی جہنم کے اندر سر شبد رہ سکتا ہے یہ انہوں نے اعتراض شروع کر دیے چند حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ایک کیڑا ہے کیڑا یہ آگ کے اندر جل جاتا ہے نہیں لیکن ایک کیڑا ایسا ہے جو آگ کے اندر بالکل رہتا ہے آگ ہی اس کی حضا ہے بالکل لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر مانتے ہیں وشرت المل قرآن یہ نمونہ تقزیم نمبر دو اس کا ات پڑو جی وشر تم بلونا تھا رویا پہ تو رویا کے اوپر ہمارا جالنا داخل تھا ہے نہیں اب مانو سنو اور نہیں کیا ہم نے اس درخت کو جو مزمت کیا ہوا بیج قرآن کے وہ کون سا درخت ہے درخت سکون نہیں کیا اس کو اللہ فطرت الس یہ بھی لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے کہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے اب مانو سمجھ آ گیا ہے تقدیر عبارت کی یوں ہوگی وہ ماں جال ن شاجرت الملون قرآن اللہ فطرت اللہ وہ بھی لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے مذمت کیا تھا وہ یزید ہوں وہ نخو خواہوں ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن نہیں بڑھاتا ہمارا ڈرانا ان کو مگر شرارت بڑھی وہ شرارت میں بڑھتے جاتے ہیں بابا یہ ایتے ذرا مشکل تھی آپ تو سمجھ آ گئی ہے نہیں ہے مشکل اس لیے ہم مشکل آیات پہ زیادہ زور لگاتے ہیں قرآن پاک کو پورے طریقے پہ سمجھو سمجھے جی اب یہ تقدیر عبارت اگر نہ نکالیں کہ نکالے ملونا تھا قرآن کو دراصل کی لانا تھا قرآن میں کچھ معنی سمجھ آتا ہے کچھ ہی نہیں سمجھ آتا آگے پیچھے عبارت کی تقدیر نکالیں گے تب کچھ پتہ چلے گا اسلام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 جمالی ویاد الشر بشر لقد نل امر من ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید